سڑ پسم کشی سڑے کسم بک اور پناح کسم سادر سہ نی پانے فلاح مانے جائز دے بھر کی ضروری حد سهم. دی اتنا دے باند کے خلو تنامذوں تحدث و معلوم مدارش دی مرگری ڈی رترا میں دے انند نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قضا بہ در جونے اسنے کلمہ پڑھا پھر اسنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فما بن جو کسان کی یو پڑھ پر کارن مغزی علیہ نوں پڑھ سڑی چا کم چا من قضا وکلا شو ون مغز جائے فرمے لمات بلا کلوچی روان شو حسبی اللہ ہونے من اللہ انسان اور بیدہ جی نحس اللہ توکل استعمال میرے پٹے نمرات آدمی آدمی کے استعمال نصباب ہو کے بصول نے مقصود کی قلف اور حصول نے مقصود کیس بھی اللہ ملوکین کناروں مرامت اللہ پہ ناراضی حق والے کنارے خصوص اور تفکر فکر فو حصول دو مطلوب کی کوشش پہ حصول دو مطلوب کی پہ اسمال رسباب سر پہ سماد تفکر سر پہ اذا غلبہ کر جتنی استعمال اسباب کی کوشش ہو کی ہوگی بےغالش پتابان عمل خزائے خریف حسب اللہ نے عملوں کی